الحمد للہ و کفار وسلام تو وسلام اللہ سر وسلام اللہ سر رسول و محمد نل مصطفی والا آل ہی وسفا والا لفابی اش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 أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظم وسقدق بالله صدق الله مولانا العظم وسقدق رسولهن بي الكريم الأمين ہو ملا کتو نل یا منو سلو سلوت سلا ملک یا سیار والا سہاوکیا يا سی دیا حبی بل سلا دو سلام عال کیا سید خاتم ابین والا سوہوکیا مکین کلو بل دوستکم ہند درو تو عاجز کی دعا ہے آدر مطلق جلا جلا ہر شر اپنی رحمت دی پناہتا فرماوے زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی فرماوے اس گاؤں کنگرا کے اندر برادرم غلام مستفا صاحب اور برادر عبد ال صاحب کی خدمت اور محنت کے نام اج کا جلسہ منعقد ہوا ہے اللہ رب ہو رہا دوستوں خاندان سمیت ہدایت اور مغفرت عطا فرماے اختصار نال دلامہ اقبال مرفوم دے علیہ دے ایک شیر دے دیر جناب دے سامنے کچھ وضاحت پیش کرنا اللہ تعالیٰ شرع صدر بیان دی تو اللہ, اللہ م اقبال کا ایک ہے کہ کسی خبر تھی کے لے کر چراغ مستفی کسی <وصح <observation> <quise meaning> خبر تھی کے لے کر چراغ مستفوی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا ہا بھی شیر کا مطلب مختصر دے ہے کہ اسلام دا چراغ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کائنات کی روشنی واسطے لے کے آئے ہیں اسلام دین حق دا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے <mark> لیکن وہی چراغ ابو لہب نے پھڑ کے تو ہون اسے چراغ نال ہوں نو جگڑ شروع کر دیتا ہے یہ اللہ م شر دا مطلب ہے جیڑا چراغ نبی پاک سرکار کائنات دی روشنی دی خاطر لے آئے سن اس چراغ نو لے کے ابو لہب جگ ساڑ لگ بے کی مطلب اسلام دا نام استعمال کر کے منافق تے کافر لوگ کفر پھیلا رہے ہیں کفر نے نام اسلام دا استعمال کرتے ہیں گل اسلام دیا استعمال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی والے وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دے دجال لڑوں بھی بڑے تجالا دا خطرہ ہے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 علم بیان کرے شریعت بیان کرے اسلام بیان کرے لیکن عمل اس کا مخالف ہوے ہو شرح مخالف اس منافق نبی پاک نے فرمایا منافق زبانی علم والا علیم اللسان مانا زبانی زبانی علم والا منافق وہ کہڑا ہے نہیں اسلام دا نام اسلام دیاں گلوں زبان تکھے کم خود بھی کفر دے کرے اور لوگوں بھی کفر دا کم پھیلاوے لیکن زبان نام استعمال اسلام دا کرے حضور پاک نے اس امت واسطے سب تو بڑا خطرہ قرار دتا ہے علامہ نے اپنے شیر دے اندر اس حقیقت نو بیان کیتا ہے کہ اسلام دا نام لے کے ابو لہب دی برادری لوگ کوفر فلا گی گیم کفر دے پھیلان گے نام اسلام دا لگ گے میری گل توجہ ہے نا نام اسلام کا لے کے گے, گے, گے کی کم کفر دے گلام کفر دیا نام اسلام دا گل اسلام دی یعنی دوجہ ہے لانتی دجے لفظ لانتی ہوانتی کہ کفر دے کام دے ہوتے اسلام کے اتل لا چڑتے ہیں یہ فتنہ بڑا سخت ہے جدو اسلام کا نام لے کے کفر پھیلایا جاوے تو عوام ناس واسطے مسلا بن بن ہے کہ وہ پھر پچھاڑ نہیں کر سکتے کہ کفر ہے یا اسلام ہے کیونکہ استو لیول جو اسلام دا لگا کھڑا ایسے سنگیو علامہ شیر دی روشنی تساں حضرات اساں حضرات اس فیتنے مبتلا ہوئے پائیا کہ جتھے بھی کوئی کفر پھیلا رہے ہیں نا خدیف اس نام تے لیول اسلام دا رکھا ہوا ہے ہوں میںراج کے سامنے چند مثال پیش کرا تاکہ اقبال کا شیر جہا وہ بھی واضح ہو جائے تو تے سامنے انج د فتنے بھی واضح ہو جان تاکہ فیتنے میں تسا بچنا فیتنے کے اندر تصا پس نہ جاؤ پتے تو پہ ہو تو نکل آؤ گے ان شاء اللہ ہوں دیکھو سائی کہ گل کوفر کی کم کفر دا کام گل کہی ہوں سمجھا چڈا موٹی جی گل کفر دا کم کفر دی گل کسن آخو گے جس کا کافر پسند کرن. جیڑا کم جیڑی گل کافر پسند کر گے دا کام کفر دی گل کیونکہ جہی گل کافر پسند کرنا اس خدا رسول پسند نہیں کرتا وہ اسلام इस پسند نہیں ہو سکتا جہی گلوں کون پسند کافر جاہلیت جاہلیت دم سمجھتے ہو جڑا بندہ نہیں پڑھ سکتا نہیں لکھ ستا ہو جہ لے لیکن اسلام کی زبان ہے اس ان پر انپڑھ کر اسلام دی زبان چاہل نہیں آکھ دے جاہل اسلام دی زبان جو سنو آکھ چھ دا بندہ کافرہ والا کام کرے کافرہ والی گل کرے اسنو اسلام کیا آخد جہل بھاوے جتنا مرضی پڑھیا ہوئے جو مرضی سیکھا ہوئے ساری شرح سک گیا لیکن وہ کافر کام کرد دے کافر گل دے کم, کر دے دے کم نو پسند کرد کافر گل پسند کرد ایسے بندے نو اسلام دی زبان جہل اور اس دے کم نو جہلیت آخ د اس کی موٹی دلیل ویخو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمایا ولا تبر رجنا تبر لو جل جاہلیت دا لا دا غیر دے اگے بے پردہ ہونا دا غیر مردوں دے سامنے اپنے محاسن اپنے زیب و زینت نو ظاہر کرنا اس قرآن مجید نے جاہلیت فرمایا کی فرمایا ہے؟ پران دے صاف لفظ نے ولا تبرج ن تبر جل پہلی چاہیلیت دیاں عورتوں دا کم سی وہ اپنا بے بزی سنگار غیر مردہ دے ظاہر کردیا سن اپنے آزائے حسن و غیر مردہ دے سامنے ظاہر کردیا سن اپنے آزائے حسن و غیر مردہ دے سامنے ظاہر کردیا سن اسلام نے انہاں دے اس کام جہلیت کا کم فرمایا کہ فرمایا اللہ ہوں جتوں یہ گل بھاوے ساری شریعت پڑیاں ہون گیا اسلام دے مطابق جہل نے اور انہاں نے جہلیت یہ مطلب یہ نکلا کہ جیڑا تسان معروف مانا مشہور کر جہل کا وہ گلت جہل کا یہ من نہیں جا پڑھ لکھنے جانے جہل کا ہے جس کے کول کافرانے کام ہوفر پسندی کا کم جس بندے گا وہ ہو کون ہوا حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ لو آپ فرما نے اسلام دی رسی تندیاں تندیاں کر کے اس توڑ دیتی جانی جس لیے مسلمانوں کے راہبر جاہلیت کے کمان پچھاڑ گے انہیں ایسے تمید نہیں ہونی کیا کم جہلیت دے اور اسلام دے وہی رہبر ہو گے وہی پیشوا ہو گے جہے اسلام دا لیول لا کے اسلام دی چھاپ لا کے کف پھیلا انہوں نے بارے اقبال فرمایا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ گے جہاں میں آگ لگاتی پے گی بولا بھی ہوں دیکھو دوستو دوستوں موٹیا گل سمجھانا کہ بارڈی بلڈر کراٹے کچھیا پا کے چھوٹیاں چھوٹیاں لڑتے لڑ سیکھتے پے بارڈی بلڈر بنتے انہوں نے بارڈی بلڈنگ دے جناب مطلب بڑے بڑے کلب بنا ہوئے اور باہر حدیث پاک لکھی لکھیے کام نگا ہو کے جڑا ہے کام کرتے پے کم انگریزوں کا ہے مقصد ان کا کی مقصد سارا گلت کفر دا جی باڈی بلڈر بنتے اپنا جسم بنا دن ڈولے شولہ بنا دن تو سر کیوں بن گئے ان خبیسا دا مقصد کیوں دا ایک تے اے کہ ساڈے غیر آشک نو اپنے المائل کرنا ایک نیت ہی انہوں دی کفر دی دوسرا مقصد تکبر آکڑ غرور بنارے چورے خاں بن کے چلانگے لوگ سارے ویکنگ سارے ڈوڑے اے موٹے نے ساری باڈی ایڈی چوڑی یہ ارادہ نیت ہے کفر دا حرام کام کا تکبر حرام تیسرا انہوں کا مقصد کہ مسلمان جس جہا کوئی کمزور ویکان گے انٹا گے مارا گے لڑا گے اپنیا انگریز لڑنے انہوں خبیزہ کدی سوچنی نہیں ہوئے انگریزی تٹو انہیں کی اگریزوں لڑنے کی سوچنی شاید شاید سوچ دے ہیں اپنے گل ہوں سارے مقصد خبیث نے کافرانہ نے طریقہ کافرانہ کا ہے لیکن باہر لکھی المومن القوی احب عند کھڑے من المومن اللہف حدیث پاک لکھی کھڑے نے حدیث پاک باہر کفر دے کم واسطے حدیث لکھی کھڑے نے کی کہ طاقتور مومن اللہ تعالی نو کمزور مومن موہمنوں زیادہ پسند ہوتا ہے ہوں مراد کی لی کھڑے ہیں آپ اصل جو کرنے پہ یہ اس حدیث کے مطابق پہ کرنے حالانکہ کام کفر میں لکھی خبیس حدیث کھڑے ہیں وہ نبی پاک دا دیوا لے کے چہول ہک دی نسل اگ دی پھر دی. اسلام ن استعمال کر کے کفر روپ پھیلان فلادے حالانکہ حدیث پاک دا مطلب کی ہے حدیث پاک دا مطلب یہ ہے کہ تاقت طاقت رکھن والا ایمان بھی طاقت رکھن والا مومن کمزور ایمان والے مومن لالوں اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوں سمجھ آ رہی نکنی آ کریم دا مطلب یہ ہے کہ طاقتور مومن کیا مطلب یعنی ایسا مومن جس دا ایمان قوی ہے اللہ تعالی جسم قوی نہیں ایمان قوی ہے اللہ دے محبوب نے ایمان دی قوت دی گل کی, لیکن اونا کی ہے لیکن انہوں خنویر نے جسم ات کے طاقتور ہوتا ہے اگر گل ہوزرت حضرت صدیق اکبر کمزور جسم والے تھا جارہ پہلوان تگڑے جسم والا سمان اللہ تعالی کیڑا پسند ہونا بولو بولو مرو حضرت صدیق اکبر زیادہ پسند ہوے گا یا زارا پہلوان کیا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک دا دم ڈیڈا ہوماندار کو ادروں اکا ند گیا گزرا ہو ہاں جی اللہ تبارک نہ انہوں نے آخرت کی فکر نہ اس اللہ تعالی تا یقین ہوے نہ دین ہومان لوگ کمزور ہوئے ہانی بخ نے ڈرے پیا ہافرات کو دے یہ ساری ایمان دیا کمزوریاں وہ سج پہ جی ہیں بد آمالی ہے وہ سجائی جی اور ایک ایسا موم لے کر جسموں نے تگڑا اور ایک ایسا موہمی ہے جہاں جی کمزور ہے جسمانی طور سے نیا شیر ربانی کی طاقت والے کیڑکی وڈے جیبے والے سن ہاں جی میاں گنگ شریف والے کھڈے وڈے گیٹا والے سن ہاں جی لیکن کے جسمانی طور سے اللہ کمزور ہوں کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ دے ولی نالو پہلوان تا اللہ تعالی زیادہ پسند ہوبیف نے کہ رسوے یارو یاد رکھو گڑا حقرآ لیکن ہزور سرکار کے قرآن حدیث کا مطلب غلط بیان کرنا جان کے کفر دق چلایا جانا یہ تو کفر ہے یارو اتنا خباس کہ اللہ دے محبوب دا فرمان کسے واسطے سی ایمان واسطے اینا جس ماستے لانتی جی؟ ہے ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستف جہاں میں آگ لگاتی پھر بولہ بھی ابو لہب آگ لگا پھر دے حضور د چراغ کیسی عجیب گل ہے جی ہوں گل سمجھ آ گئی نہیں آئی یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ نہیں آیا طاقت ایمان دی طاقت رکھنے والا کمزور ایمان ناڑوں, اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہے ہوگڑا ہو جا بندہ ایمان کا کمزور ہے بھاوے جس میں تگڑا ہے بھاوے جسمت کمزور ہے اللہ تعالیٰ نسند نہیں سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی توجہ نال میرا بولو سبحان اللہ اسی طرح سجڑوں اسی طرح ادھر ویخو کی اسلام استعمال پہ ہوتا ہے کفر کی خاطر جلو تصا ست پاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے شطر الایمان جس دا مطلب ہے پاکی ادھا ایمان ہے پاکی ایمان ہے نصف ایمان ہے ہوں ہے حیس مستفا لیکن اے اے اے اے اے مغربی تولا حکومت والے سے جناب جی ہے سکول والے کتنے اس اس اس استعمال کر د گلیاں سفائیاں پارک دفائیاں جو پھر ایاشی کا سامان ایاشی کے جو کام کرتے ہیں وہ سب نو جناب سفائی دیشن جہے فیشن کر د اس فیشن کے اتنے حدیث لو چسپاں کر یعنی حالانکہ سفائی پاکی اچ بڑا فرق ہے کافر صاف رہ سکتا مگر پاک نہیں ہو سکتا مومن مومن دے صاف نہ ہوئے مگر پاک ضرور ہے جو ہے نا مان دے کافر پاک نہیں لیکن صاف تو بڑے اور مومن صاف نہیں رے لیکن پاک ہوں ہزور پاک کے فرمان دا مطلب یہ کہ ایس ظاہری جسم دی پاکی جڑی وہ ادا ایمان اور باقی اپنے من کی اپنے دل کی بڑیا خسلت بنیا سفتوں تو سفائی تک برور تو سفائی کفر تو سفائی کو یعنی دنیا تو پاکی دل کی غیرتی تو پاکی دل دی بے حیائی تو, تو ساریا گندیاں صفتاں تو دل بھی پاکی یہ ادائی ماں ہے ادی سا کی دل بھی کرو ادی پاکی ظاہر جسم بھی کرو دون پاکیاں رل کے تے بندہ کا ملی والا بڑ جائے سمجھ نہیں آئی اور دیکھو کتنا انہیں خبیسا زیادتی کیتی رسول اللہ دے فرمان نروڑیا کن کنا گلت مانا کی مطلب لیا اس کا حدیث رسول نو ایمان نال دسو سنگیو غلط گلت معنیا کفر ہے یا نہیں ہوئے اے؟ حدیث رسول نو نلت مانے چاہا کیا کفر نہیں بنتا کہ حدیث کام انگریز کرنا حدیث نہیں لانی بے کہ ابو لاہب ہاتھ چراغ مستفا دا سارا پھر دے روشنی دینی تھی وہ سارا پھرتا جگ نی اسلام دے نام دور اسلام دیاں گلوں دے لوگ کفر پھیلا کے تمام سارے فرد خبیس میں موضوع اگلے دن بیان کیا اتے پنڈی کھیپ ضلع چکوالی بار آن سنا رہا کہ میں اتنے سوچا بھی اللہ میں ایک باہر لیٹی گہری گل کر گیا اس کا کی مطلب ہے سبحان اللہ وہ جو فرماندہ ہے کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی سبحان اللہ کسے خبر کلے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا تھی پھر بولا ایو ہے نا جبی مائ... چیلے والی ڈبی چیلے والی ہوگ بال کے روٹی پکاون کی خاطر ایک بندہ لے کے اسے ڈبی چیلے والی ن دے لوکے دے پھرے پے کوئی چہر میرے گا کہ یار ویخو تو سید ڈبی تیلے والی ہر کسی ہے آرادا ڈبی تیلے والی تو ہے وے کام کی کردے لوگوں کے شوگے ساڑا پھر مرو نہ قرآن دا حدیث دلانا حدیث قرآن دیا آئے, اللہ، اللہ، لینیا کسوں تو پھر سے یہ نہیں ویکد کہ دے دے کی فرد ہر سفائی اچھا ایمان بنا کے سفائی اچھا ایمان آ کے دی حدیث مروڑی سرکار دے فرمان کو بدلے گلت معنی لائے نے لیکن استعمال انگریز کے کام واسطے کیسی عجیب گل ہے کہ کام ایک چلے لندن تو واشنگٹن پیر تو تو ملا عوام یا حاکم حدیث رسول دی جوڑی بیٹھے میک خبیر میک ہو خباساں دیکھو نبی پاک سرکار کا فرمان ہے اللہ, الخلق عیال اللہ.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 کس گل کس کم کس گل دے اس حدیث آدیش نائی کڑن سکول کی دی کتاب لکھے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے نعوذ نوزلہ ہوں کئی مفتی نے مفتیان نے گل کی نا انہاں آخیا جی حدیس نہیں مخلوق اللہ دا کمب ہے حدیث مخلوق اللہ دی محتاج خدیس کے بچیا چے کوفر اتنے ایمان نال دسو خدا دے بچیاں آخر کفر ہے یا نہیں کس طرح کس طرح کسی خدا خا بچہ آ سکتے ہو عیسائی حضرت علیہ السلام نو خدا کا پتر آخر قرآن نے نو کافر قرار دیا دیودیاں نے حضرت عزیر نو حضرت عزیر اللہ یہودیا حضرت عزیر نو اللہ دا کیا آخیا ہے عزیر من اللہ قرآن چاہا کھڑا ہے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہودیاں اللہ تعالی کے کرار دیتا ہے بولو ایمان ایمانال دسو رسول نبیا اگر کسے کسی اللہ کا پتر آکھیا جاوے تو اللہ تعالی اس قوم کو کافر قرار دے لیکن لانتی ہے کہ پوری مخلوق یا نا اگریزوں خدا کا بچہ آکھنا تے موڑا آکھنا حدیث رسول آیا ہے حدیث رسول رب کے بچے ثابت کرنے وہ کفر ہے یا نہیں حیف را کریف خدا کے بچے آخر حدیث استعمال پہ کر دے اے ابو لاہد دی نسل نبی پاک کا دیوا لے کے اے دے لوگ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ رو بولو سبحا اللہ ہوں سمجھ لے جاؤ میں تو چھتی چھتی نال گلیں کٹ کٹ کے سمجھا چیکو کتنے کوفر اتنے اسلام کی گل آئی کھڑے نے کام ابھی کفر بار نوی صاحب سرکار کا زمانہ اس رستے اندر توجہ آخر زمانے مبارک تو بعد مسلمانوں دیا چند بیبیا بڑھڑیا مائییا توجہ میری گل کر بڑھیا مائیاں جنگ دے دوران اپنے مرد مرد تشریف لے جیسا سن خیمیا بیٹھ کے اپنے مرد روٹی پکاونی زخمی آ گیا ہے اس کی دی دیکھ بھال کرنی اپنے مردوں مائیاں بڑھنیا اگر کوئی نوجوان اپنے مرد نہ تشریف لے چلیے باپرے خیمے چھام نے ساڈے لکھیا کہ اگر بڑیاں عورت بی ہیں مردیاں جنگ دے دوران روٹیاں ہیں مرد زخمی ہونا دیکھ بھال کر دیاں ہیں تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دیکھو جو ہسپتال اج نرس ہیں اسلام کی گل لے کے نرسان تک چسپاں کی کھڑے حالانکہ نرس بڑھڑی رکھتے نہیں نرس چنگی وہی امر والی لڑکی ہوتی گیارہ سال پندرہ سال تو شروع کر جو ہی عمر ذرا چوکھی ہوتی انہوں ریٹائر کر چڑ درد پھر ننگے پھر یہاں کی تربیت وہ ساری گندے فہشی کے طریقے نال ہوے یہ بے حیا نو بے حیا نو کیاس کرنا وہ پاک عورتوں تے پردے دار تے سے برڑیاں تے سے نو استعمال کرنا کی خاطر ہاں پھر سرخیاں پاؤڈر لا کے سر نگے جہٹے ڈوڑے ننگے اے حال ہوئے یہاں کا ہاں جی بدکاریاں آم ہو بدکار کا ذریعہ انہوں بنایا جائے لیکن ویخو اسلام کی گل کئی دم سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ تریقہ اگریزوں کا اسلام کدی نرسا نہیں سڑو دیا ہاں جی نرسا ہو اسلام دیا بیویاں مائیا دائییاں اما حلیما وگوں ہو بے حیائی حیا سنا پھیلا ذریعہ یہ بیماریاں پھیلاؤ کا ذریعہ اور وہ او سن حی اسلام کے دائرے رہ کے کہ جناب جی اپنے مرد اپنے مردہ تے مرد طریقے لال خدمت کرن دا ذریعہ کرک فرق کے نہیں چلیو لیکن غالم کسے خبر تھی کے لے کر چڑھا جہاں میں آگ لگا تھی پھر بھی بولا بھی نرساں پسندی پسندیدہ ہے انگریز دیاں دیا تھی یہ آکو بڑیاں بائییا بڑیاں بائییا باپرد طریقے نہ. اپنے مرد یا او مرد جتنے فتنے کا کوئی خطرہ نہیں بڑی بائی اوے تسان اس کو خدمت لے سکتے ہو بڑی مائی تو نہ چلو انہیں تنہوں پاگل پاگول اچھا بڑھڑیاں رکھیں سن تو چاہی چاہیے ہوں دیکھ لو انہوں دا بڑی مائی نہ رکھنا دلیل اس بات دی کہ وہ لانسی بدکاری واسطے استعمال کر لیکن نہ اسلام دا تو سب لکھو گے باہر یہ آئے گا کہ اسلام میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھیں ایسا کرتی تھی اور گل سمجھا نہیں اور مثال داکا مسلمانوں شا سیکا تبجوشہ سدیقا جیسیا مائیاں پاک, جیسی مائی پاک بیبیاں ہر اپنے بیٹھ توجہ بیٹ سن تبجو ہر اپنے بیٹھتی سن باہر نہیں سڑ جردہ نے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 باہر مسئلہ پوچھنا بیبیا پاکا نے وہ مسئلہ بیان فرما دینے دین وہ مسئلہ بیان فرما دینے دینا ہوں ایک پاس ایک اسلامی کام میں جترہ فیتنے کا نہ ہوئے میں مثال دینا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کون شریعت دے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہیں حدیث کی کتاب سب تو پہلو لکھی متا امام مالک جس نو کو امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ گھر شریف تو باہر حدیث پڑھانی آپ دی بیٹی مبارکہ اپنے گھر دے اندر حدیث مبارک زبانی وہ یاد کیتی ہونی امام مالک نے شاگردوں اگر کسی شگرد نے امام مالک حدیث سنا دیا غلطی کرنی گلتی امام مالک رحمت اللہ رہ دی بیٹی پاک نے گھر کے آواز مبارک دے کے تے ابو جی اپنے اپنا کہ غلط پڑی ہے جانا اجنی حدیف اج ہوں دوست کچا گھر بیٹھ کے حدیث یاد کرنی اور باہر اگر کوئی غلطی کرے تو گھروں سخت تخت لہجے دنار اس کی سلاح کر حدیث دی حدیث کی گل اسلام دی تے کتھے عورتوں دا اج ووٹ لڑنا عورتوں کا اج سکل جانا کتھے رونا نچنا گانا ساری خباست آخنا کہ وہ اسلام دیا فلانیا بیبیاں اما ایشا نہیں فکر دی ہوتی ہے جی سہا ہاں ساب سابی دی ایماندار دسو یہ کتنے وہ پاس کم کتے یہ آج بھی پنیتی اس کو بھی میں سال دینا کہ گٹنارے باریاں کرنی پردے والے سچرے بٹا کتنے کمینا دا کم اور کتنے آخنا حضرت اما عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صفیہ وہ کردیا ہوں سن ایمان دسو کیا اے واقعی مستفا دا چراغ لے کے ابو لہب جگ ن سال کا نہیں پھر دا. آج بے غیرتی بےغیر اس حیات والے کام کو ثابت کرنا ظلم ہے کے دام میں کام کفر کام استعمال کرنا کتنے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہو بھی اس کے پتر آخر تم حضرت صدیقہ رضی اللہ ایشا عنہ کا حضرت حضرت زبیر دی علی والی سرکار کلیش جیڑی ہوئی اس اسدر اما ایشا پاپ کو بلایا گیا مسالحت دی خاطر کہ تصا تشریف لے آؤ لیاؤ سلح کراؤ اور اما جی کس حوالے سنتوجو اما ایشا پاپ ایک اونٹ نے کچا چوار سن وہ کچرا والا چیری کا سی وہ کچرا والا چیری کاس طرح اج کل گی کار یا جیپ کی بانڈی ہوں اتوں بند ادے سے سجیوں کبھی شیشے نے شیشے پھر بھی دس گئے اندر شیشے نہیں سنوتے موٹے کپڑے دے نال چار پاسے بند ہوتا اما پاک اوٹنی مبارک کے اندر اس طرح سوار نے اور جنگ کے دوران کئی ہیں صحابہ ایک نے بلایا اور صحابہ بھی آپ دے رشتے دار نے اما دے رشتے دار نے بلاے صلح کران کی خاطر کہ تصا صلح کراؤ مولا علی اور طلحہ کے زبیر دے دور اور اما پاک اس پردے میں چاہ اگوں رشتے دار ہوا پاک جان سرح کر خاطر ایمان نال دسو یہ کوئی پلیتی والا کم ہے نائی. کوئی برائی والا کم ہے نائی. لیکن اما پاک فرماندیاں فرمایا میں بعد اس گل سے بھی روندی رہی ہوں کہ سنت حکم ہے گھر چ باہر میں کیتا ہے بھاوے میں لکی تھا جی میں مرضی تھا سا جی سال لیکن پھر بھی میں گئی کیوں اما پاک پھر بھی تو معافی منگتی رہی ہیں ہوں یہ اسلام کا کم ہے پاک کم دوسرے پاس آخنا کہ یہ جناب اج ہاجی محکمہ دیکھیں لگی پھر ہی ووٹان اسمبلی و قومی کے صوبائی پروفیسریاں بڑی پڑھیا غیر مردہ ناچ گانے بیٹھ کھلو ساری بےغائتی کر کے ہاں جی وہ جی چیٹے کی دہ پلا ہوئے حضور پاک نے فرمایا اکھان کا دنا دیکھنا دا زنا دہ شننا زبان دا دن بولنے ہاتھوں کا دن پلنے پیروں کا دن چڑھنے متلا بیبیاں پاک گل کرنی امدال دسو یہ اسلام نسا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا باقی ہے کہ کسے خبر چی لے کر چلا مصطفی جہاں میں آگ لگاتی فل جانا ہے تو انہیں حدیثوں کی زبان تو بھولیا بیٹھا ہے تو یہ آنا ہے اسلام دی گل پکڑ د قرآن پر دین حدیث پڑھ تن پتہ نہیں پڑھ دیکھو قرآن حدیث پر لانسی پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر دیکھے تھا کھلوتے ہیں وجہ ہے اور سنو حدیث پا کے چایا خیر انلاسے پنجاب یونیورسٹی لاہور والی جیڑی ہے نا اتوں کے تمل خان پروفیسر جہے نا ان ساروں کا استاد سہور ازہر اس منہ گل سنی سی قید آلم لائبریری جناح باب لاہور سے حدیث پڑھی خیر الناس انفاش حدیش پاپ کی ہے پرجمہ کی ہے بہترین آدمی افضل لوگ ہو جڑا لوگوں نفع دے جڑا لوگوں نفا دے, دے افزل توجہ انہیں حدیث پڑھی تو انہیں آخیا سائنسدان جہے ہیں نا دان یہ سارے افضل نے سارے لوگ تو افضل نے دیکھو دیکھو, دیکھو سارے لکان تو سائنس دان افسر کیوں آخیس پا کے آ گیا خیر ناش, سمجھ, انفع, بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے اور وہ دیکھو نفع دیتے ہیں تو بہترین میں تو دعا مانگ بڑی پرانی گل ہے دعا مانگ جی چاند گلہ میں آخیا جی چند گلا میں کروفیسر نفیا جان گل تو ج حالانکہ پروفیسر تار القادری دا استاد ہے وہاں گا میں فرمایا پہلے نمبر تک ایمان والے فرمایا کیوں کہ نبی پاک جی گل کرتے ہیں وہ کافر واسطے نہیں کرتے سارے رسول جی گل کرتے ہیں وہ مسے کرتے ہیں کافر قرآن فرما دے قرآن الاس تو ہم شر بری کافر ساری مخلوق تو بہتر نے جنہوں قرآن خود بدتر فرما دے نوی پا کدو سار سارے لوگوں تو افضل قرار دے سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جا فرمائے خیر الناس نہیں فون الناس اس کا مطلب ہے مومن کی مومن اور سنو پھر میں نفا دو قسم ایک دنیا دا نفع ایک آخرت دا, تے دین دا نفع نبی پاک نے آخرت نفے کی گل کی کیا مطلب جیڑا کی دین سوارے گا وہ افضل بندہ ہوگا جی تشریح دجے ہلفا دائی کھڑی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا خیر حکومت المل قرآن الم حضور نے فرمایا تھے افضل بندہ وہ ہے جہا قرآن سکھ جائے تو سکھا جائے دین دے فائدہ کی گل ہے دی نے فائدہ دینا لوگوں افضل بندہ ہونا ہے دسو سیو سائنسدان تھوڑی نگاہ اللہ تعالیٰ نزدیک افضل ہونا ہے یا میاں شیر ربانی ایمان بولو آئن سٹائن یو آئن سٹائن یہودی دی جنہیں بم بنا کے لکھان بندے مارے بما نے لکھان بندے مار دوں تو بانا نے گڑیاں بنایا جو بنا میں تھوڑے تو پچھنا پوچھنا یہ دسوان حدیث کی گواہی کے مطابق حضرت صدیق پر افلر نے یا آئن سٹائن یہ دی افلے بولو تھا دل, دل کیا رکھ میاں رحمت علی گانگ افضل افلر نے گے سائنسدان اصل نے کون چنگے دسو حدیث دسویسا کافر جبکہ حدیث واسطے حدیث رب داستے اور لا کدھر دیتی دی کافر ایک کام ہے پروفیسر کا پروفیسر کنو آخد اس نو آکھ جڑا مسلمانوں مسلمان اسلام انگریز دی مرضی کے مطابق بگاڑ کے پیش کرے تہذیب انگریزی سکھاوے طریقہ سوچ انگریزی دے اس چھاپ اسلام دلاو آدھے آن پروفیسر جو فرمائی نے پروفیسر کینوں آدھے چھاپ کا داوے کی دے وے پشاب کے ڈبے انگریز دھو دوفیسرگریز کی کردہ پیاسور کردہ حدیث رسول لال پیا ممکن ہے کہ ساری نبی زبان کا تعریف کرو ساری نبی زبان مبارک لو کلمے پڑ گناہگار کی تعریف بھی تاریخ ہوئی نہیں ہوئی نبی پاک جب بھی تعریف کی امن والا بندہ بھی کیمانے کے عمل والا بھی کیتی ہے تکڑے پرہیلداری والا بھی, کیتی ہے. بھی کیتی ہے اللہ دے پیارے بھی کیتی ہے کسی حال بھی نہیں کیتی. سنو میں کرنا کہ سائنسدان دنیا نو فائدہ دے نہیں سکتا انہیں جدو بھی دتا گھاٹا ہی دتا ہے سنو لو دنیا نو کی دتا ہے وہ چلے اگر بتی د لکھا بندے بھی تو مار چڈے بتی اگر اگر بتی پسینہ سکانے تو یہ ویک ہی کھلے یہ نہیں وی کے خون کنیا نے سو گئے اسے بتی خون کنیا کے سکے اگر کپڑے سی کری استری بتی بندے کنو سی ہو گئے اورت استری, استری کر دیتری لگی تر گئی آپ استری ہو گئی دے شاک دے شاک مجھا مری جانور مرن کمبے نال لگ کے نہیں مر گئے فلان مر گیا ہاں جی اگر انہیں گیس دتا ہے تو گیس نال بندہ سردے کن مردے کن ہاں جی بیماریاں کنیاں پھیلتی ہیں یہ دیکھو اگر انہیں کھاد دیتی ہے تو کھا دماریاں کن پھیلیاں شوگر ایسے کھا کالا اسے کھاد ٹی ایسے کھا بلڈ پریشر اسے کھایا بماریاں ایک کھاد راہ چھپیاں ہیں کیڑے جڑے پیدا ہوتے ہیں اسے کھا کیڑے پیدا ہوتے ہیں فصلوں میں استعمال سپرے سپرے کی خرچہ بدلا کھاد کا خرچہ وکرا سپرے کا وکر جب جت مہینے کڑک حساب کرتا ہے خرچہ پیداوار دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے مرد روزہ پکتا چھ مہینے محنت کی تھی، سارا خرچہ برابر کر بیٹھاوا بہت سو ایماندار دسو انہیں یہ دیکھا اور میرے کئی سنگھی نے جنہوں نے میں آخیا میں کیا سنگیو نہ کھاد پایا جائے نہ سپر پڑا جائے تو بسم اللہ شریف پڑو درود شریف فصل بیج چڈو پانی لا چو مولا سے یقین رکھا جی اللہ تعالیٰ رنگ کے میں ہے. قسم خدا کی کر کے آنا ایک نہیں کئی سنگھی جنہ نے میرے آخے پہ امر کی پہ کھاد دی لوڑ بھی نہیں پی نہیں پہ خرچہ بھی نہیں, نہیں ہوا پیداوار بھی آلہ نکل آئی ہی نہیں yeah! سائنس کا اندھ کرے فائدہ تو سماسا زہر ویکھ والے کام تشائی نشائی جان yeah, yeah, yeah. نشائی دا پاؤڈر پی نشائی ہوتا ہے اس کو نشا لگ جا اور نہ مراد اپنے جسم اپنے ساری جان تباہ کر کے روڑی سے پیا ہوئے اندھے جسم تے سراخ نکلے کیڑے نکلتے ہوتے ہیں لیکن ان جدوں بھی پوچھو گے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 ماری سج یہ لیکن لگ جو ہے کہ ہمیشہ ج نہیں وہ ہمیشہ ہیرو دی بھی کرے گا آ سرور ٹھیک آرڈر در تباہی تے ہمیشہ بھی لا چڑا ہمیشہ بھی لا چڑھتا ہے اس طرح سنگیا اور سینس جہاں ہے یہ تیری نگاہ کے اندر آرمی طور سے وقتی طور سے یہ سرور بہنے دینا ہونا ہے لیکن مراد باسلی طور سے حقیقی طور سے نیری تباہی لا چڑھ جائے وہ جا میں اقتبا سیاح نقصان سے نگاہ رکھ دا نشئی باہری فائدہ پہ رکھتا ہے رکھ د رکھد ہے ایک نام مراد ان کا کوئی جہر نہیں آتے گا کہ سائنسدار فائدہ پہنچا دے جا بندہ میاں شیرے ربا نہیں مانگو نظر رکھنے کبھی سے دان کی تعریف کرے گا اور جدوں کی تعریف کرے گا اللہ دے دین دی کرے گا اللہ دے بمیا بھی کرے گا سنو بڑے ایمان نار دسو اتے میاں شیر ربانی دے بڑے نارے پر لگتے سر لگ رہے رہا سر لیکن منافقت ہے سے نبی منافقت کرنے, آب، منافقت کرنے آب، بھئی ماں آنا سمجھی وہ شیر ابانی رحمت علی دعارے مارے پٹھے سیدے تو, تو, تو خوش ہو جان گے خراب اللہ کا ولی تھوٹے مناسک نعرے سے خوش نہیں ہوں اللہ کا ولی خوش ہوں پیروی سے خوش ہو میاں شہر ابانی رحمت اللہ حوالہ محنت خانا نہاری زبان وڈ لیا جی میاں صاحب خطاب کر دیا اپنے مریضوں فرما دے سر فر مریضوں لوگوں مجی چڑھتے منجی صاف کرنے گھر صاف کرنے کرو انگریز دی مشین تے نہ لے جایا کرو نہ لے جایا کرو اور آپ فرما دے سر فر وہ علاج دیسی حکیمت کو کرایا کرو انگریزی ہسپتال کرو میں پوچھنا نارے نار نارو بڑا دے سہی تو میاں شیر ربانی دے گل کن عمل کیتی بیٹھا ہوں جا خدیس وہ آخے گا وہ میاں شیر ربانی پرانے دور کا بندہ سی ان پتا نہیں نواں دور کم بھائی بول گل کرے گا خبیش کا پتر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولیانے کا پتا لگ اللہ جان میں جان دیں جانتا لیکن سن لو یہ بریلویاں منسکتیں سنو جب یہ ہواٹیا کے مقابلے واٹیا کے مقابلے بیچو. پھر آخر نے بابیاں وہ نبی تے ترش فرش جاند ہے ولی تے ہر شہر جاند ہے وہ ولیت دلان کے پیت جانتا ہے ولی تے سارے گھر کے راح جاند ہے جدو آن اگریزوں کے سامنے توجہ جب آگریزوں کے سامنے ولی لے آؤ نبیا اگریزوں کے مقابلے پھر پتا کی آخر فر آلی جڑے نا اے پرانے دور تو دو بندے سن یہ انہیں گلوں کا پتا نہیں جہاں اگریزوں پتا ہے یہ نئے دور کے بڑے سائنسدان تحقیق ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں بہت پتا نہیں وہ میں سور دور پوچھنا واقعی سامنے آنا اندر آنے کچھ نہیں جانتے لانچ کے سنو میں منافق جا رہے نہ لکھا کے گل چیک کرنا کہ سننی وہ ہے جا آخے اللہ کا گلی جو کچھ جان د اگریز کا پیو کی اگریز ساری زندگی دا بار جم کے آئے نا اللہ کا ولی جو جانا اگریز نہیں جان سکتا بلکہ سو میری آخر دو اللہ کے ولی کا ڈرتا نہیں جان سکتا مرچ کو میاں صاحب, دیا میاں صاحب جمع پڑھا تو جمع آپ کا جہا خطبہ شریف ہوں کوئی مت کے دوسروں جمع کرتے رہے لکھتے رہے ان لکھا ہے اور سنو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک گل تم سنا اللہ ایمان ایمانوالے لال ایمان دوالے لال سناوا خالیا عمارفت اندر لکھے میاں صاحب اپنے دادا پیر مکان شریف والے بزرگ مکان شریف انڈیا کے اندر میاں صاحب کوٹلے شریف والیا خلیفے دار کوٹلے شریف والے انڈیا والے مکان شریف والے مکان شریف اپنے دادا پیر کا سانت میاں صاحب ختمج بیٹھو ختمج بیٹھو شریف کر رہ گئے اپنے بزرگ میاں صاحب نے دعوت دیتی آو ہزور ختم چھٹھو ختم چھٹھو ختم شریف ہو اج توڑے دے پیر دا ختم ہے میاں صاحب فقیر دی سبحان اللہ اللہ فقیر حق کا فکیر ہر اکھن دربار ہو رہے میاں صاحب دے پیر دو لے شریت نو سر میاں صاحب فرما دیبزادہ صاحب صاحبزادہ صاحب, صاحب, صاحب تھے دربار والے بزرگ تے ختمہ تو انسان تو خوش نہیں ہو گے نال سن لے میاں صاحب فرما صاحب سہرزادہ صاحب تو پار والے بلند تے ختم سے خوش نہیں ہونگے گے تے ارسان خوش نہیں ہونگے گے آپس کی دشمنی چاہیے تمہیں اگریز دیا کچہریوں میں نہ جانا پڑو ابھی میاں صاحب نے فرمایا کیونکہ جہاں انگریز کی کچہری میں ہے اس کا ایمان ہو جائے ایمان لے ہو میاں صاحب اپنے داد پیر دے دسیا وہ پیر دے پتروں میرے ختم سے ہلسا کرے گا بزرگ خوش نہیں ہوگے بزرگ خوش اس نے آن گئے جس نے کٹر تو بچو گے ہر برائی سے بچ جاؤ گے گل کسے صاحبزے نو چکرو تو اندے مچھ ڈنڈے فکیر آخ مرید آخر گے یہ تو گستاخ ہے حضرت صاحب کا خیال ہی نہیں کرتا میں پوچھنا یہاں بےمان مچھ ڈنڈیا تو کہ میاں شیر بانی اپنے پیر دے پیرے پتر ہک آڈوائے میاں صاحب جان گیا سر سیلوں کے سے چور رکھ گے حالانکہ ارس نہ فرض نہ واجب نہ سنت مہارت نفلی کام آج اگر شرط پوریا ہو کے ایک سے برکت کم لیکن ارس ہر سال کدا نہ ہوازا کدا ہوڑیاں کدا ہو گر چورتوں کے پردے نہ ہو گھر شریعت رسول نہ ہوف دیا کچہری کس دیا حکومت شامل ہو ظلم کی حکومت شامل ہوسا دربار والا خوش ہو سی。شیر ربانی اپنے حق ادا نال اومد دربار والے خوش نہیں ہوں دربار والے خوش ہوں مستفا کی شریعت سمجھ نہیں آئی نے بولو سبہاد آئی نکل ہوں شیر البانی فرمانے نے منجی گھر چھڑو گے چنگی دوائی دیسی کرو گے چنگی ڈاکٹر لوگ دوائیاں انگریزی آم تو بتھیری وہ بیماریاں دہ لیا نے ایک کٹ دیا ہاں جی ایڈیا سستیاں کہ ایک مریض جہر کے دہ بندے بیمار ہو جگلے پوچھتے ہیں تسا کیوں بیمار ہو گئے وہ آدھے بیمار کیوں نہ ہوئیے مرے ساڈا تو سارا کچھ لگ گیا مچھا کٹا بھی وکیا ایک تٹ پیا دہ بندے آپ ڈگنے ایڈا سستا علاج میاں صاحب فرما سن وہ بہلی ہو دی طریقہ علاج سستا بھی ہے جی شفا بھی ہے جی. میاں صاحب فرما سن مگر میری منو اپنے پیر نہیں تو پر ہوں پیر, دی پیر دی دی. کی گل پیر اولاد نہیں منگلو کتنے منگ گے ہاں تو پو بھی مار پتا دور کتنے پہنچ گیا گل کر جانا وہ ہر زمانے واسطے ضروری ہوں ہر زمانے کی نہیں ہوں کیونکہ ولی جہی گل کرتا وہ ہر زمانے کی ویک کے کرتا ہے کہ نہیں फिर मिया साहब की गलराई नो डाक्टरी दवाई तो क्यों रोकते सर डाटरी दवाइयाती है बेहद दवाई लवो उस उ नंगी रन बैठी होंगी एवें नहीं रन की फोटो उतरी हम कभी डाक्टर पुछो डाक्टर पुछो डाक्टर जी यह दस भी बीमारी दूर करने شیشی ویچ والی استعمال کرنی ہے یا شیشی دے اتو جڑی بھائی ہے استعمال کرنی پوچھو ڈاکٹر شہ استعمال کرنی ایمان لال دسو ویچ والی نار بیماری جانی ہے یا اتلی کانس بیٹی معلوم ہو شور ر دی گل تیری حیات تیری غیرت بچاؤ سی سمجھ نہیں آئی نہیں بم بم آخ دائنسدان فائدہ دیتا ہے وہ بم ایک سروں وجد ہے تو لکھن بندے سار دینا نہمازیڈا نہ بے بند بے نماز نہ ہزار والے چڑھتا نہ بے ہزار نہرت والے چڑھتا نہ بے خیر ننگے چڑنگے سب وچتی شہ کونی ہے جنارے بھی بندے نہیں بچتے بچتے نہیں ہوں ایمان دسو لکھن مار دے بم کوئی لانتی ہوگا جہا آ کے کیفے والی شہ ہے کالی ہے تے سیانس سیانس دانا دیتا ہے تے نبی فرمایا بڑے آلہ لوگ ہیں اس کنجر کنجرا دان تباہی دین نفے نہیں اور نبی پاک سرکار نے نفے دن گل کی تو دین دلے ہمیشہ مومن ہوں نے اللہ دلی ہوں نے اللہ دے ولی لوگ نفع دین دیں بیمار گئے پانی پانی پلایا شفا مل گئی ہے مٹی <متلا> شفا مل گئی نمک شفا مل گئی دم پیتا شفا مل گئی سوکھے نفے دن نبی کیوں نہ فرماو کیوں افضل لوگ نے لیکن یار یہ بھی وقت آنا سی کہ حدیث رسول اللہ دی اور لانتی دے بچے سائنسدان کے دا متے چلا درا لو میں کیوں نہ آتے مر اللہ میں اقبال کہ کسے خبر تھی کے لے کر چراہ گے جہاں میں آگ لگاتی پھر بھی سمجھ نہیں آئی نے میرا بولو چوچی آواز لال سبحان اللہ آلہ آلہ آلہ آلہ اور سنو نبی پاک سرکار نے علم دی فضیلت دے ان جنیا ہلیسا بیان فرمائی ہیں علم دی فضیلت تے حضور حلیس بیان فرمائی وہ ساریا ساریاں, لیا ساریاں حیثن علم شریت علم دین آستے لیکن لانتی کی کیا ابو لہب والیا سکولوں دیا کنداں بھر چڈیاں تالم اللہ علم مسلمہ اسلامیہ پبلک سکول گاؤ پبلک سکول اچھا اور توجہ میں گل تو نال کرنا اے دسو سنگیو جس مدرسے وہا وہابی پیسہ دین دہا مدرسہ ہونا ہے یہ سنی سچی بولو دا. جس مدرسے سے شیہ پیسے لاؤ وہ کہنا لا کیا بریلوی کے مدرسے سے شیعہ پیسہ لاوے گا وابی لاوے گا ہوں پیسہ تلاوے شروع مڈ تو انگریز تو مدر سکول کا نام اسلامیہ گوسیا کیا تا دل یہ گواہی دینا ہے کہ جہاں مدرسہ گوس پاک نہ ہوگا اس کے یہودی پیسہ نہ ہوگا کر کے وہدیت پہ نکلتی ہے یا گاؤ پاک نکل د پبلک سکول اسکول گاؤس نکل دین یا باندر گل ٹھیک ہے بن بئی مان لا دین زانی شرابی جا ویکھو سنو پنجاب یونیورسٹی دا مطالعہ جا کرو اتنے کے کڑی منڈے جا ویکھو اگر تا دل اے آخے واقی یہ اسلام والے نے اور نبی پاک نے یہاں دی فضیلت بیان کیتی ہے اور دے پیروں دے تھلے فرشتے پر وساؤں نے تو آٹھ دے میں مان لینا کیوں بھائی سکول دے منڈے کڑیاں سویرے جانے کیا تا دل یہ ہے کہ یہاں دلے ایڈے پاک لوگ جا رہے ہیں کہ فرش دے پیرا تھلے پر وھاؤ دل ہے سچی بولیا جی پینٹارا ننگا نام اراد دے تھلے فرش سے پر وشا گے یا یہ پیچھوں فرش سے گرم سیکن گے یہ گرم فرش کیا پھیرنا یا تھلے گر جی لن تر کڑی جا کے اتے سبق لے کے تے کوئی فیکٹری پہ لگتی کوئی پی سیو سے کوئی بسان کلینڈر کوئی کنجری بڑ کے نچتی کوئی نرس پہ بنتی ہاں جی وہ بے حیائی تے لگ گئی تے سلاح سے تھوڑا کی دل ہے اے روش پاک بھی یہ اسلام والی پھر اسلام کا کی مطلب ہویا کا کی مطلب ہویا کسے خبر تھی کہ لے کر چرا مصطفی جہاں میں آگ لگا پھر اللہ اکمال آخ گا رسالے دے دین دا نام استعمال پہ دی کوئی اسلامیہ کوئی روسیا کوئی گزاری کوئی مستفری کم سارے سارے جسم ساری انگریزاتی سارے ابو لیکن دین ج آئی توجہ ہے کوئی نہی چلے سیا شکاری جدو شکار نپ دے نو نپ دے نا تو بٹورے کی بولی کر لے تر نپا تر دی بولی کردھر تر نپتا جی تر نو تر اڑا آوے گا انگریز جاودی تین فسایا نا تیری بولی بولی اس نا اسلام دا استعمال کیا حدیث لائی تاکہ چیتی پھسو آخو بابا ایتھے تے اسلام دا کام پہ ہوتا ہے یہ مسلمان نے تیار پاؤ سا فسے ہو جے جی تنوع آخ آؤ انگریز بنو آؤ یہودی بنو آؤ لانسی بنو تو آؤ کنجر بنو کسی جانا اون سیون جدہ آخیا اسلامی پبلک سکول تو فلمی کنجر سارے سکول نہیں تیار ہوئے لے ہوں نسل ساری کنجر تیار کر لی باہر کی لکھی کر اسلامیہ پبلک سکول اور پسایا اسلام لاؤ نہ نا اسلام لاؤ لیکن استعمال کلر کیا سو بے گھر سے کفر نے استعمال کی سو معلوم ہوا سا کلنگ اکمال پہنچ کے بولے چلے ابو لبا فا کا چراغ اے ابو لہب اس تیرا جگہ ساڑھ والے تراغ نوکھی جرا مستفا بے خلام ہو لگی نہیں سنی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ اقبال یہاں سکول والا خوش ہویا ہے ایڈا رانی ہویا ہے آتا اگر مینو اللہ تعالی بادشاہی دے دے نا تو میں سارے سکولی مار دیا اور جس ارامہ اقبال دی فوٹو چاہیے سکول آ رہا وہ آدھا اگر میرے رام بادشاہی دے چڑے میں سارے سکولی مار دوں اللہ مقبال آ جے میں سکول ہے جو میں آخیا بدل چا کیتا� جو دتا ہے جو ان دار کی انپڑوں کی مطلب اللہ میں اقبال آدھا میرا تجربہ ہے میں سکول والوں بے مان پایا انا پایا سمجھ نہیں آئی نے اور ایمانسو ادھر دے حکومت کردے لے کے کھا کھا جانا جھوٹ دے کردے لے کے کھا جانا فراڈ چکر بازیاں جانے یہ کام پڑھے ان دن پڑھانے پڑھے لکھے جڑا انپڑھے آن کا کم آما کیں کھا کھو پڑھیا لکھے مینو ایک میں جی قوم پلتی پی ہے تو جت پڑھ دے ہاتھوں پہ پل رہی کیوں بھی کون پا پال دین پڑھے لکھے نکمنے کھان والے جیسا پتر پڑھ جائے نا سکول پیو چاہ کے پتر پڑ لے سات گوانڈی رل کے آخ د مرے ہیا کر سولہ پا سی ہوں کام کرے کہ نہیں ہوئے خود تو پتر بھی آخر ہے آبا جان د کی کھڑا میں ہوں لاف کرا میں گوبر صاف کرا اس کام جی. ہاتھ نہیں لم کر چیز کر ہاں میری پینٹ نہ جا جی سمجھنے آئی نے گل دی غرد در ویخ. اگلی گل کر لگا اسلام دے اندر ایک الیکشن ایک سلیکشن اسلام کے اندر الیکشن نہیں سلیکشن اے سلیکشن کا مطلب کہ کر دیں مخصوص نےکاس پرہیزگار بندے کٹھے ہو کے ہاکم بنا رہے ہیں وہ بھاویں تھوڑے ہوتے روایت توجہ اسلام ایک نوی رواج تعین سنانا جمہوریت دلاف ووٹان خلاف ادھر hey, hey, hey. اکثریت چل دے اسلام حکا نہیں چل رہی اج ایک اللہ رواج ہے جناب نو سنو نا توجہ ہے رم بولو سبحان اللہ میرے ہاتھ چ کتاب کبلا الشر ال آدابر اہ محدث امام ابن مفلح ہمبلی بھی تین وچ کتاب ہے جلد نمبر اس کی پہلی صفحہ نمبر بتالی جلد پہلی سفا عبارت کی لمست خلافا ابو بک عمر رضی اللہ تعالا الدوسی ما يقول الناس في استخلاف عمر قال کرم قوم نہ قوم کال قال فالذین ہوں اکثر من دینی ندو قال بل ن قال ان حق جبدو کر ہا ول والے ہوں تو آخر بتواختوں حضرت صدیق اکبر نے جب حضرت عمر نلیفا بنایا حضرت صدیق پشتل حضرت موہر دوسی تو فرمایا میں جو خلیفا بنایا امر نا خیال دس کی آخر لوگ؟, لوگ عمر دے بادشاہ بن پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں کرتے آپ نے فرمایا یہ دس زیادہ کیڑے نے پسند کرنے والے ویادہ نہیں یا نہ پسند کرنے والے عمر نو انہوں نے ارد کی تھی ہزور امر نا پسند کرنے والے پسند کرنے والے تھوڑے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حق شروع نہ پسند لگتا ہے لیکن آخر چخر درد ہک انجام اخیر اولک حق کا دا نکلتا ہے مطلب سدھی کے کمرے سرو اگر بہتے مندے حضرت عمر امر پسند کرنے والے نے پسند نہیں کر رہے تھوڑے پسند کر رہے ہیں لیکن میں عمر میں جا خلیفہ بنایا حق ویس کے بڑھایا اب جی پسند پکڑ دن دے اگیں بھی گل کھل جائے گی کہ حق عمر کا خلیفہ بڑھنا اللہ معلوم ہو اسلام اکثریت والا کوئی تصور نہیں اسلام ویکھ جائے اگر کرے بہتر بہتیا حضرت عمر میں پسند نہیں کیتا لیکن رب بھی پسند کیتا ہے رسول اللہ بھی پسند کیتا ہے حضرت ابو بکر پسند ہے حق والے پسند کیا معلوم ہوا اق ووٹ نہیں روکنے ہر وی دسو اسلام ووٹ تے نہ ہو لیکن کہ اسلام بنا لے کے آخر اسلام ووٹ ہے اسلام دا صحابہ دی گل کر کے پھر آخر ووٹ اسلام ثابت نے ووٹ اسلام چی پھر وہی گل ہوئی نا کہ چراغ مستفا دا ابو لحب اگلا پھر دو ہدس نہ آم نہ اپنے دیان ویخ اللہ دلیا ویخ جدھر رب کے بلی ہو گے تین ہک پاس ہوے گا جو ہے بولو سبحان اللہ وہ استاد دی تعلیم اسلام فرد ہے توجہ نہیں فرمائی نے استاد دی عزت اسلام لیکن پتہ جی اسلام استاد ہوتا کہڑا کوئی بدتی کوئی بد ملحب کوئی بد امل استاد نہیں ہو سکتا وہ پڑھنے ہی جائز نہیں وہ سیکھنا ہی جائز نہیں وہ بہنا ہی جائز نہیں سیکھنا چاہور گل اس بیٹھنا ہی جائز نہیں اسلام درد استاد وہ جیڑا بندے جنت کا رستہ سکھا و جنت دے عمل سکھاوے رسول اللہ دا دین حق سکھاوے ہاں جہود برائیاں دا راہ اے آخے اس آخے جاوے استاد تے استاد کی تاظیم والی ہاں جی سکول دیا کتاب رکھ کے آخر استاد کی عزت کرو ہے ہاں جی اے اوہ آئی ابو اللہ بلانتی رسول دا چراغ لے کے ساڑھا دا پھر دا ایمان دشمنی سکھان دے, دے نبیا رسولوں دی توہین دے نے اسلام دی توہین دے نے تا کر کے یہاں شگرد کی سلا دے ل تین دے با, استاد نو کٹیا نہیں توجہ نہیں فرمائی میں کسمیا پیا تین کبھی استاد نو ماریا نہیں سکول والے منڈے آئے دن پرو نو پنجی کلو پنجدے نے کہ نہیں ہوئے جی یہ پنجتے او پڑھان دے نے استاد کی تعظیم کرو تعلیم جان کرتے ہیں ہوں میں پوچھنا جی یہ لانتی واقعی استاد ہوں شگیر دن دی تعظیم نہ کر دے. دے اب میں میری گل میں سن لو میں پڑھا نہیں یعنی کتاباں اس طرح دین دیا گلان پڑھانا زبان نا. ایمان ناڑ میں جہے میرے کو سیکھنے والے ہیں دل لال جکھتے ہیں جہے منافق نے بےمان پر چڑے یعنی سننا بھی نہیں چاہتے وہ تو پر منافک نے جتیاں دے دے کچھ چ مار لین میں میں اتارنا کئی قسم قسم لار, حالانکہ یعنی دی جتی خاک برابر بھی نہیں او جڑے میری جی چومتے ہیں میں انہوں دی جتی برابر بھی نہیں کسمیا پیانا او جتی دی خاک بھی چنگی کیونکہ دی خاک جڑی ہو جانم نہیں جائے گی پتہ نہیں جنت جہنم جانا ہے کہ جنت جانا ہے ہاں جی ہوں وہ چنگی لیکن او میری جتی چم چم کے اکھان ترتے ہوتے ہیں کی وجہ ہے پرو فیصر جاوے میریا چار گلان سن کے کیوں چومتے ہیں اگر وہ استاد ہے کیوں تعظیم نہیں میری تعظیم کیوں ہے یہ خود تازیم دلچسپی ہے کہ اے استاد ہے دا لکھا دس دے استاد دا استعمال بھاوے کیا ہے لیکن استاد نہیں سی انہیں رب دا مخالف بنایا دین دا مخالف بنایا گرب دا مخالف بنایا بزرگوں دا گستاخ بنا ہے انگریزی تکو بنایا ہے اگریز کی تعلیم دے لیکن وہ نہ ماسٹر کرد ہے کرد ہے خدا رسول بھی کردا ہے نہ رب رسول دے حکم پچھاڑ دم سنگیا سمجھ او استاد نہیں او بڑی مان سی دشمن کر کے بچے کے دل کے اندر اس کی تعلیم نہیں آئی انہیں تعلیم والے سبق استعمال کیتے لو پر ہے جو نہیں سی اسے کھ فائدہ نہیں ہویا جھلا معلوم ہوا وہ لانتی نام اسلام دا استعمال پکڑ دیکن وہ جس طرح کے مستفا چراغ نال ابو لاہب چوگا سارا ہے نسل جو پہسان دوں استاد نہیں استاد اہی ہو جڑا مستفا دین دراہ رکھا ہو اسی طرح توجہ توجہ توجہ ہے وہابی وہابی ٹولا پڑھے گا قرآن پڑے گا حدیث لیکن کام ہوئی جے جہاں میں آگ لگا تھی پورے گی بولا اور بوتا والیاں آیا والیا آیات والیاں آیا آیات تھپ دین گے نبیاں تے ولیاں نبیا تلیا بتانت تھپ نبیاں تے ولیاں تے حضرت بخاری شریف کے اندر ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی ردی اللہ تعالی فرما دن فرمایا خارجی جہ خارجی یہاں کام میں فرمایا آیات بھوت مومنا دپ د جناب جی ولیاں نبیاں بوت والی آیات ہوں اے جڑا آیا کھڑا ہے نا وہ سنتے نہیں کچھ کرتے نہیں کچھ دے دے نہیں رب دے گلابی ولی کچھ نہیں سن دے بلی کچھ نہیں ولی مچھر در بھی نہیں بنا سکتے ولی مکھی دا پر بھی نہیں بنا میںلہان پبان کہایا میں پیدا کرنا ہوں پرندے دی شکل بنا کے اس مارنا ماراؤ اللہ امر نال پرندہ بن جا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی آل توجہ نال بولو سبحان اللہ جل آل بت واقعی کچھ نہیں دے سکتے لیکن تے بتی کدو ایک بت ویکھنا شرک بت ویکھنا شرک اللہ دے نبی نو ویکھنا عبادت بوت نال بہنا شرک نبی بہنا صحابیت سبحان اللہ! مشرق بنتا ہے مستفا بہن والا کوئی صدیق بنتا ہے کوئی فاروق بنتا ہے پت کو رسول اللہ کو کوئی صحابی چنت پہ منگتا ہے کوئی اکھ نکل گئی ہے تو شفا پیا منگا ہے رکھے گا مشرق بنے گا اور نبی جتنے قدم رکھے اتوں دی مٹی چوکے اکھانکھے گا برکت حاصل کرے گا مومن کامل بنے مومن بنے گا مومن ہو توجہ نہیں فرمائی نے فرق ہویا کہ نہ ہویا ہوا بتوں بتھو بت بیٹھو تے گمراہی نبی تو ہدایت ایوڈے لانتی نے بتان والیا آیات آیا پڑھ گیا راستہ جھلا بچارا ویکھو جی پڑھ پڑھتے قرآن نے وہ تیرا جنہیں بٹا بھایا پڑھیا تو انہیں قرآن ہی انگریز جو تیرا بٹھا بٹھایا ان قرآن لکھا بھی حدیث لکھی ہے پر لوگ کفر گیا گیا بربادی بابیاں قرآن پڑے پر لے تین گاخی گئے نبیاں ولیاں کی گستاخری تو لے گئے جل قران پہ نبی پاک نے فرمایا اس قرآن کو منافق بھی پڑھیں گے مومن بھی پڑھیں گے سارے پڑھیں گے دا کی قرآن نو سارے پڑھ لیں لینے لیکن تو تلو ایمانوکھ باد قرآن دا پڑھنا وے اللہ توجہ دی فرمائی نے اور ایمان کی پچھانے اللہ دے ولیاں دے طریقے تے سے ہوگا ولیاں والا طریقہ اللہ دے ولیاں والا طریقہ اسی طرح بھابیا کے بارے میں گل پہ کرنا مینو سنگیا آخیا بھی فرمائش بھی کی وہ آخر سوجو وہ آتے ہیں آیات پڑھ پڑھ کے سنا گے نبی کچھ نہیں جانتے بس جو وہی آ جیسی اس لیے ان جانتے سن اس کو علاوہ کچھ نہیں سن جانے آیات پڑھی جان گے آیات کہ پڑھ گے جہیا اللہ تعالی اے ہے عالم الغیب میں پاک دے اندر اے تے اللہ تعالیٰ کسی نہیں فرمایا کہ میں غائب کا ہی نہیں فرمائی نہیں, فرما ہی نہیں। سبحان اللہ! قرآن پڑھو تو الٹا سابت ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب دا علم جی آپ رکھد ہے نا یہ نہیں کہ ہوں آپ ہی رکھے آئے نا سونا رب کرم کرے دے بھی چڑھتا آلی مل گئی بھی فلا گئی اللہ لیکن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اپنے غیب کسے کسی متلے نہیں کرتا کسی غالب نہیں کرتا اللہ مگر اپنے اللہ میں چوجیوں پسند کر لے ان غیب کے متعلق کر چڑ دے غائب کے غالب ہوں اے نہیں پڑھن کسی بھی کیونکہ انایا کھڑا ہے غیب دا علم غیب دا علم تاسا وینے یہ یار یہ دے اللہ تعالی دے نو اللہ تعالیٰ بڑا بڑا غائب علم دے, دا ہے غیب دے, دے دا ہے جس دی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی نبی کیناات نیکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرما ہے قرآن فرما فرما ارائی اس طرح وکھانے ابراہیم سبحان اللہ کیا مطلب حضرت ابراہیم خلیل لال سلام اللہ علیہ السلام واللہ تعالی آسمانہ زمین دی ساری بادشاہی وکھا رہا ہے نال فرما کی سو کالکا ایویں کیا مطلب محبوب جیسے تینوانیام فرمائی نے مظاہرے کا گا کا حال استقمال دونوں واسطے کیا مطلب اے حبیب ہو ابراہیم علیہ سلام ہو جیو ہوں حال چاہنا سا ہوں بھی اپنے غیب کے خزانے وکھا رہے ہیں معلوم ہوا دوستو اللہ تعالیٰ اطلاع غیب تے اطلاع اللہ تعالی غیب جانن دی مہربانی جیڑی ہے وہ اپنے نبیا ولیا کر توجہ نہیں فرمائی نہیں اچھا ہوں اتنے ایک پوچھا گیا آخر جی اتر رولا بنیا نماز جنازہ کا تو بعد دعا بنیا حل کربلا پہلی گل میں کر لگا مسلے کے بیان تو پہلوں کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ فرد نہ واجب نہ سنت انو ساڑے کرام نے یہ جائد لکھا کی لکھا امام اہل سنت نے جائید لکھا یعنی نہ اگر نہ گناہ ہے جے کرو گے اللہ تعالی سوا بھی دے گا چا امام اہل سنت نے نوی جلد فتح بھی لکھے نہ نہنو وکرو تاریما نہ فرض رولن آم قرآن نالیا رب رسول دے نام اشتہار بھابی بھی چھاپ اشتہار لیند رب رسول دا نام تھلے سٹنا یا توہین والی تھان تلاونا کفر نہیں فرمائی وہ لانے نے کہ نہیں ریلوی لے کہ نہیں اچھا میں پوچھنا ایڈے کوفران دے اتنے تو کوئی لڑائی نہیں جائز کام تے تاہی لڑائی ہے اتر تک مثال دینا جی حضرت عبداللہ اللہ عمر دیتی سی حضرت عبداللہ ابن عمر حضور د صاحب نے حج کر رہے ہیں آپ حج کسے کوفے رہنے والے بندے نے کوفی نے کوفی کوفے رہے لارے بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر تو پوچھا حضور یہ دسو اگر حج کردا بندہ مچھر مار بوے تو کی سزا پینی ہے حضرت عبداللہ ابن اپنے عمر مسکرا فرمان لگے جیڑی قوم کفیا رسول اللہ دے نواسے دا خون ہو چڑیا مچھر بار ٹیویا چکلے ہر گھر بابیاں گھر سکول یہودیت سو بال سارے سدے بش ملانے پوترو سدے بش جا میرے دھی جھگڑا نماز جناز تو بعد دعو یہ تھا کچہری سب شریعت اسلام کے مطابق کیا ہوتا کہو بھائی وہ تے ملک دے اندر سارے کام شریعت شریت ہو رہے ہیں جھگڑا جنادے تو بعد دعا دے کیوں ہیں میں کوفی قوم دا بندہ مسئلہ پوچھے نا مچھر کا حضرت ابد اللہ مسکرا پہ میرے کو پاکستانی قوم نماز جنازہ بھی دو مسئلہ پوچھتی ہے نا بھی حضرت ابد آل اللہ کو آل اللہ پہنا آل. آل. آل. تین رسول نو قتل کری قوم مسئلہ میں سمجھا دینا اور مسئلہ بھی سمجھاوا جی آم ت مشہور ہے اس تو ہٹ کے ہاں جی آلہ حضرت امام اہل سنت نے لکھے اور میں پہلی بار مسئلہ سمجھا رہا جہل ملوڈیا گل نہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتح وارویجا جلد نمبر نوی صفحہ نمبر دو سو چویلا ایک آپ نے فتوا دو سو چوی تو شروع کیا دو سو اٹھتی تک مقایا مان اللہ، مان اللہ، مان اللہ، مان اللہ، نماز جنازے تو بعد دو آد دوسرا آپ نے پورا رسالہ لکھیا ہے یہ کئی ہے توجہ ہے یہ بھی آپ سرکار دا پورا رسال ہے یہ شروع پہ ہوں دو سو انتالی جا رہا کبلا دو سو چونجا تک دو سو آپ نے جہی وضاحت کی پہلے آپ نے ثبوت دیتے کہ جیب کی آن جی مستحب فرمایا شریعت دے اندر مطلوب ہے کہ مردیاں واسطے وقت تو ود دعوا کرو زندہ واسطے بھی دعا کرو پھر آپ نے حدیث لیا قرآن پاک دیا آیات لیا آپ نے رجا چڈیا جیویں امام جیویں امام اہل سنت کی آدت جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہاں سمندر جڑے چڈ دے مسلے تولد اندازہ لگاؤ کچالی پناہ سفے امام نے بھر چڈے اسی گل لیکن مسلے دی وضاحت کرنے کا حق ادا کیا آپ فرما دے لو ہے مستحب لیکن شرطہ ہیں شرط ایک فرمایا نماز جنازہ تو بعد دعا صفہ سفا جنیا سن اس حال سفا کھلوتیاں نہ منگو سفا توڑ دا کہ کسی خیال نہ پو کہ دعا بھی جنا دا حصہ ہے جدو سفا ٹوٹ جان گیا حصے بنانا خیال ختم یونیفرمائی نے دوسرا فرمایا کدی کدی چنی چاہیے ہر تھان منگوت فرما کدی کدی چنی چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ یا, یا اے نا سمجھ بیٹھ اس کو بغیر جنازہ ہونا ہی نہیں, نہیں. نہیں فرمائی <laughs> میرے خیال میں مسئلہ بیان کرو اجلوی جائلوں کے اگے بریلوی تو لڑ پے وہاں آخر आई पक्का वाह आ कदी कदी छो रह जाहिर कत्ते हुए बंदा की गल करे हवा में डां मारनें से रह गया निल्म रहा कोई नहीं कौ बिचारी उल्लुआन शहबाज समझी बैठी खोतियान घोड़ा समझी बैठी تے الو شمال دی تمیل ہی نہیں رہی ہوں میں شرع دی گل کرنا امام اہل سنت دا دفتوا سنانا پیا جے گانگ شریف دس محرم میں فتح رضیا کھول کے آلہ حضرت دی گل سنائی فتوا سناوا محرم شادی دے متعلق میں شرح دا مسلا کتاب کھول کے سنایا امام دے کتاب دے حوالے سفا دسیات پڑی ایو ماری جا جو پیو مریا ہوئے تے تسی کرو گے مردود میں آلہ حضرت فتوا سنایا ہے جی اے جناب جی نانے دادے دا کو دیاس چکی بیٹھے اتنے قیاس تیری اپنی اقل چلے گی تو سفر دی شریعت چلے گی آلہ آلہ آلہ آلہ آلہ اور تیری نگاہ پتہ نہیں اہل ستن ہونا بلا ہونا او ہے لیکن وہ الو ہے تمہوں تسا شاہباد بڑا چڑھے میں آلہ حضرت دا سوٹا واپس سنا نہ کیا فرما دیں چھٹ چاہی دیئے دعا تاکہ تو بغیر ہونا ہی نہیں اور سمجھو کہ اذان تو پہلا درود شریف اذان تو بعد درود شریف کدی پڑھیا کدی نہ پڑھیا تاکہ لوگ جہل یہ نہ سمجھن کہ ضروری ہے اس تو بغیر ازان ہونی نہیں یہ ساڈی شریعت داما لکھے جڑا جائز کم ہوتاب کام دینا چاہیے تاکہ لوگ اس سے بارے سنت یا واجب جا نہ رکھ لیں اللہ! سمجھ نہیں لگی نے اور سنو اگلی شرطی امام نے دسی ہے فرمایا لمی نہ کرو لمی دعا کہ منگدا منگدا جناب دیر ہو جائے حکم شریعت دا جنا چھتی دفناؤ ہٹا کہ شرا فرما جنالا آوے نبی پاک دی شریعت دا حکم ہے انہوں چھیتی دفناؤ نماز بال بیچو یہ پہلے جمعے کا انتظار رکھو آلہ حضرت فرما نے دعا لمی نہیں بلکہ فرمایا انج بھی ہو سکتا ہے کہ جنادے چکد چکد ہر بندہ دل دعا منگی جائے جنادے نو دعا منگنی ہے مختصر دعا تاکہ دفنا والے کام دے اندر دیر نہ ہوے. اور نال اے بھی نو کہ دعا واسطے اس جنازے دے ویچ جھگڑا بھی نہ کرو کہ کوئی آخ نہ منگو تو اے آخے ہوں ایتھے میں مناظرہ کر جنادہ باد بٹا گولو بھی اے مناظرے دا وقت نہیں تو نہ بحث دا وقت اے تقریر دا وقت نہیں چک جنازہ دفنا بہاد منازر کرتا رہو سمجھ جائے میں کئی تھوا ویخ کے ایک جنادے پانچ ساتھی واہ بھی آ گئے ادھر بریل بھی آ گئے انہوں نے آخر نجائز انہیں آخیا فاج آخیا نیچے جناد اتے پیا منادرا شروع ایو ہوں کہ نہیں ہوں یہ سب جہالت نے اتے جڑا نجائز پیا کر جنادے دفن کرو دفن کر کے بعد مننے تے ٹھیک نہ من okay. میرے خیال کے مطابق اگر دی دعا کی دعی جاوے جی میں پہ دسنا بھابی بھی کئی آخن گے یار انج مانگی لے کی okay. <laughs> <زنا نل لا>. <laughs> <laughs> کام ہی کہڑا جا دے پا کلوئیے انہوں بھی شرم آ جانی کبلا یہ بریلوی مولی موڑ ختم بہ جا یہ آ ختم نہ ہوگا کوئی شجانی نہیں میں اس لام مراد اس نام نام مراد چہل قوم کی جہالت کا نتیجہ ولا بہاری کی گل پولیس والا رشتے دار کوئی فوت ہویا ہوا مین سدیا جلسے تے انہیں تے تو تقریر کر میں خطاب کرنا سی خطاب تو بعد لنگر پانی انہیں لے تے میں آخیا بھی اجن کرو کل شریف چپڑو میں دعا منگنا ایک بچ بیٹھا سا مچھل جٹ ڈ لاہوروں آ کے مسئلے مسلے بنا جا ختم نہ پڑیا تو پھر کی وہ جو ہویا ہی نہ کچھ بھی نہیں میں <تصفح> آخر و جاہل کٹے دا پوترا اوندی جاندی تینوں اس تجے دا تینوں پتا نہیں <تصفح> لاہوروں آ کے مسئلہ بنا جا ختم نہ پڑیا تو مڑ کی ہوا مر تو کچھ بھی نہ ہویا موڑتا فترہ. موڑتا فترہ. میںری تین وار کل شریف پڑھ پورے قرآن دا ختم ہو ہے تو ختم ہونے پر لانتی جاہل ملونڈیاں نہیں جو کھان کیا اسے یہ ہوں ہوں ختم نزدیک اگر جو کچھ جانے کھانے جو مرضی پکاؤ درود شریف پڑھو قرآن پڑھو جنا چی کھلاؤ الحمد شریف سبحان اے ختم نا گے او نا چیر بابا نہ کل لگا جان گے نہ دا سواپ اگے جان ہے نہ دیکھ دا سواپ اگے جان ہے ہر شمولی کے ٹھڈے چلا جانی خبیس تک دن ب دن لڑائی بدد وئی آتا کان چا تو کوئی آتا گورا تو کوئی آتا رتا ہے تو کوئی آتا پیلا اسے سے پہ لڑائی ہوں شرح کا پتا ہی کوئی نہیں شرح کی خبر ہی کوئی نہیں پڑن دی لوڑ نہیں اگر کل شریف چپو تو کل شریف تین بار پورے قرآن دا ختم ہو جائے پھر کتھے ویکو سنگیو ایک کلاکاری ہی پڑے ختم جدو پڑے گا کلا کاری پڑے گا ایک کے اواہ سو بندہ بیٹھا ہر بندے نو آخو تین بار کل شریف پڑھ جن بندے بیٹھے نے جن بندے بیٹھے نے اے ختم قرآن دے ہو گئے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوں ایمان دسو سودا بارے وہ ہوا یا یکلے کاری ہوا سارے سودا بارے چ ہوا کیڈے لانتی نے جڑے آخر وہ تے ختم ہوا ہی نہیں ختم ادو ہو ہی ہونا جدو کلا کل پڑے آہ, لیکن یار ہا, پیسے دی جو دی تو پھر مولی بول دے, او تھے او کی سی. او چھلو جناب دہڑی من وہ آ کے مولبی لاہوروں آ کے ایویں مسلے کیتی جانا ہے اچھ نوے مسلے کیتی کھا ہے اصل ایویں گلت چلتے رہے ہیں ختم پڑتے رہے ہیں میں کیا ہوں اتری دا کھلو اپنی تھان سے سپن موت آئے تیر ہے جہل کٹا تنہیں جوگا ہے اوتے رہو تم شرح آن پا ہے لتاں آنا ہوں اپنی سمجھ نہیں آئی نہیں توجہ نال بولو سباہ ثبوت दुआ वास्ते दुआ वास्ते भी सबूत मैं थानू एक देसी जी गल समझाना संघियों तवज्जो एक गल थोज आस्पताल अठ घंटे खुले के बाद बंद एक अस्पताल चौबीस घंटे खुला रहे इमरजेंसी के लिए चौबीस घंटे सर्विस जारी है چنگا ہسپتال کیڑا سمجھو گے ہے آدھا اسے رب تو نہ منگ اسے نہ رب تالا دا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے فرد نماز پڑھ کے تے دعا منگو کوئی عبادت کر کے ختم قرآن دا پڑھ کے کوئی نیکی کر کے دعا منگو تے اللہ تعالی قبول فرما مومن تو نیک نیتی نال منگے مومن منگے اللہ تعالیٰ سندا ہے میاں ہوں ایمان دسو ہسپتال چوبی گھنٹے کھلا رہے اوتھے مصیبت زیادہ بندے جانو مصیبت دور ہو بے، dáaboha, جنادے تو بھی yeah. جو رب نہیں دینا جو نہیں فرمائی نہیں پوچھو جڑا آخ دے تو مطلب پھیر کے نہ منگو منگو دس منٹ بعد نہ منگو ادا گھنٹہ بعد نہ منگو دفنا کے نہ منگو chef... دے پھر نہ منگو گھر آ کے نہ منگو کسے نے نہ منگو یہ سارا ہوا سے بعد جنا منگو پوچھو بھائی بات دا کوئی وقت دفو نہ دفنا کے آؤ پچھلی زندگی تاری ج گزرے گی وہ سب بعد اے یہ پوچھو سال بعد نہ منگیے دو سال بعد نہ منگیے اسے ویلے نہ منگیے مرے دس دے سی کہ وقت آئے کتنے منا کوئی ایک فرمایا یا مستفا دے کسے صحابی فرمایا ہو جناب تو فلا وقت بعد نہ منگو قسم خدا بھی کر کے آنا میں وہاں بھی بڑے راستے تیار ہوں دیش وہ تک دوں کیوں جد حکم آ گیا رب کو منگو رب وقت نہیں دسیا جس چون منگو کہ ویلا بولو اس لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں ہے بھابیوں آخو حدیش کٹ دے کی وقت کیابی نکو ڈیڑھ بجے دعا مانگنا منگا کہ حدیش ہے سابق کیوں بھائی ٹھیک ہے نا آدیس کر دے ڈیڑھ بجے رات دے دو بجے ایک بجے بارہ بجے گیارہ بجے لکھے ہوئے اجے دعا منگنا چاہے اے بجے مگو این وجے نہ منگو تس دے وہ تکے گا وہ آخے گا رب جو آن دا منگو تو مڑ یہ توجے کا کتوں کٹی بیٹھا ہے تو رب وجے نہیں دسے رب وقت نہیں دسا تو, تو, بیٹھا ہے تو کیوں آنے؟ نماز جنازہ تو بعد نہ منگو مڑ سانوں بھی رب کی طرف حکومے جس کل مسیبت آو اس ویل منگو اصا جنازہ پڑیا اتے سفارش وکری کی دعا منگی پھر یہارے کا سفر اگا جاری ہوا اگے جاری ہوا بلکہ سنو ہو. میرے نبی جی بندہ مرن لگے اتے حکم دتا یہ دعا منگو مرن تو پہلو مرن تو پہلو پھر تو جنازہ لے کے جا رہے ہیں پھر دعا منگتے جاؤ کیونکہ ہوں مصیبت اندر نڑے ہونے والی پڑھے پڑے اوتے وکھری مانگ کیونکہ مصیبت آنے والی پھر پڑے آئی اتے وکری مگ قبر چھ لگے اتنے دعا وکری منگ کفر کیوں بیٹھا ہے نبی فرماندہ جن سر کر دبا کر کے گوشت بناون دا جنہیں وقت لگتا ہے اہم وقت قبر سے کلوستے رہو پھر اس کو آخو اس کو فرشتے آنا ہے انہیں آ سوال کرنے نہیں تجاب جی دیں نہیں دوں جواب سکھاؤ اور نبی پاک نے فرمایا سلو لہو تصبی تو رب تو مرگے ربال جب قائم رکھی سمجھ آئی نہیں دفنا کے گھارا گئے ہو، پھر دعا منگو ہاں حضرت سیدنا فاروق آزم دیے گل سنا کی اجازت چاہنا حضرت اللہ توجہ لال بولو سبحان اللہ بدائے اس سنا کتاب بدائع اس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک صحابی کا جنازہ ہوا ہے حضرت فاروق اعظم آئے انہاں کھا آنادا پڑھی گیا ہے آپ نے فرمایا جنازا پڑھ بیٹھے ہو نا دعا جیڑی ہے دعا ہوں اس میں محروم نہ رہا واسطے دعا منگو حضرت عمر تے صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتاب سامنے کبیر تبرانی موجمے کبیر تبرانی تے تارفت صاحبہ امام ابو نوائم محدث دی حدیث دی کتابہ حضرت تلہ بن برا نبی پاک دے صحابی تلہ بن برا مثال فرما گئے انہا وسیعت کیتی رات و رات من دفنا چھڑے آجے حضور پاک رون ند سے آجے حضور سرکار آنگے گھر شریف شریفتوں رست وچ یہودی نے ہن جی سپ ٹوئے بھی ہر طرح دا خطرہ ہے میں نبی پاک سرکار نو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا میں دفنا چھوڑیا جی ہزور رات دفنا دیتا دفنا دیتا نبی پاک سرکار نو سویرے صاحب دسیا ہزور انجویا دفنا دیتا ہے آپ نے فرمایا چلو قبر تے قبر تر کے نبی جنا کا پڑھایا کتاب کتابیں لکھے اللہ تعالیٰ دے محبوب ہاتھ اٹھا کہ پھر دع منگی ہرور نے دعا منگی ہاتھ اٹھا کے تو کیا اے اللہ تو چرا لی ہو تلہا تیرے چرا لی خراب نہ ہوئے توجہ ہے کبلا ویس لو سنگیو سمال نبی مارک نے پھر ہاتھ مبارک اٹھائے اچھا یہ دسوے سنگیو جنادے ہاتھ اٹھی جی جنادے ہاتھ اٹھا دیو بے شک ہوش نہ بندہ بیٹھتا اور جنازے ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دے ہو نای! نای! تو نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دع یہ جنازے تو بعد ہوئی کہ, وچ ہوئی؟ کہ بعد میں بعد جنازہ سرکار نے رفع رفا ہے پھر حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے آخر راب تلہا تورا بھی ہوا تیرے بھی ہو سفا نمبر مارفت صحابہ امام ابو نیم اسفہانی جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر چوہتر حضرت تلحا بن برا صحابی دا ذکر جتنے کیتا ہے صحابہ دے ذکر تتاب ہے اتے آن کے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے تبرانی کبھی جلد چوتھی حدیث نمبر پینتی سو چورنجا اور تبرانی اوسط حدیث نمبر ایک سو اٹھاہ میں اونجی تسلی گل کی ورنہ ایسے مسائل جولھن کا وقت نہیں اس لیے یہودیت نو گھروں کا وقت ہے بے شک حضرت صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمایا کہ ٹی وی میں تلاوت سننا درست ہے کہ نہیں جو شخص امام کے گھر میں ٹی وی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں میں ان وضاحت کافی تھان تے کر چکے ہوں موٹی جی گل سمجھا دینا کہ ٹی وی دے یا ریڈیو چ قرآن حدیث رکھنا کفر ہے کوف شک سننا تو جتنے رہا رکھنا بھرنا کفر ہے شک کیوں کہ قرآن حدیث دے ٹی وی تو اس دے نال کی آسو اس کچھ حرام ہے یا نہیں ہے جی حرام آوے قرآن کی مخالفت آئے اتے قرآن رکھنا حرام ہے او لانتی سمجھتے نا قرآن دا بھی حق بنتا آئے تو گاڑیا دا بھی حق بنتا آون اے سمجھے کہ گانے دا گا حق ہے وہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے تے <تصفح> ایڈا کفر ادھر قرآن رکھنا ادھر قرآن کی مخالفت رکھنا میں تھنوں مثال دینا کہ کسے بندے تو ک خدمت کرو تے نال لٹر مارو یہ جائز ہوئے ہوا قرآن کی بےزتی جائز سمجھی کھڑے جی کسی بندے دی کی نال اگر عزت دا کام بھی کرو تو اسے گوارہ نہیں ہوئے ہوگا بےزتی ساری شمار ہوئے گی قرآن نو ایڈا بےجتا سمجھا جی جہے کاری کھڑے ہیں وہ تو ہے ہی بےکارت بائیمان نے جڑے ملانے سور نے جڑا برائی نو جائز سمجھے کافر ہو جاندے جنا تروی گھنٹے برائی نو فیلا سمجھے سمجھا نال قرآن رکھنا بھی جائز سمجھے, سمجھے تو نزدیک والے مسلمان نے سمجھ آ گئی نہیں یہ کسے طرح بھی رکھنا جائز نہیں شاہی ایڈیلانتی نہ ریڈ یو نہ خبر سننی حرام خبروں میں کرنا آ جڑے مرد آتے ہیں انہوں کی او جاندار فوٹو بنی ہوئی او حرام حرام پھر خبریں خبریاں حرام سلندر لانتی لوگ بی سلندر جی بہت سچی خبریں دیتی ہے کہانتی نے اللہ تعالی کافران نو فرماوے جھوٹن اور اے آدمی سچی خبریں سچی خبریں دن سور ہو بچے افغانستان امریکہ دے ہاتھوں افغانی مرن تھوڑے او دس بہتے امریکی مرن بہتے تو دسن تھوڑے میں چونج لانا تے میں چونج لانا تے کھیلے والدین کا مقام اسلام کی روشنی میں اور گستاخے والدین کے انجام کے بارے میں بیان کرے میں سارا سمجھی بیٹھا جیڑا سوال ہوا میرے تو پہلو بھی ہویا ہے اچھا اے میں دسنا میں پوچھنا خدا رسول دا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے والدین دا مقام خدا رسول بڑھایا یا انہیں اپنے بولو تو جو والدین خدا رسول کے خلاف چلن یا پتر والدین والن آخے خدا رسول دی گل پردے دی گل غیرت دی گل اور ساڑی بھی ساری باہر نہ چاہے ماں باپ آخ نہیں منگایا تیری گل تو پھر ماں باپ جو رام رسول دی گل ٹکا ہی بیٹھا ہے تو اپنا مقام کیا ہی بیٹھا ہے ہر وہ تمکو نہ کرے اولاد تو خدا فرض بن پہلو اپنا اپنا جو خدا سور کا فرض ہے وہ اس ملے اور اولاد کا حق بنتا ہے وہ اس کا حکم منے کوئی آجا جی اچھا اچھا آیا سڈے والد صاحب سڈے دادا جی باقی کی گل کر ساڑے براجری ہوں گے آدھار وقت اس نمازی نہیں بابا جی ایک منٹ کرو پتر جیڑیاں گلا کرنا کی کرنا کی آخنا اچھا اچھا ایک سنو دوسرے بابا جی سنو دوسری کیوں نہیں سنی ایک منٹ اچھا ایک منٹو مرو اچھا بابا جی اڑاؤ تسا ادھر تشریف لو ایک منٹ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے بابا جی گزارش ہے کہ کیا اے پردے دا جڑا مطالبہ کرد ہے تھانوں اس تے غصہ ہے میرے گانا جواب اچھا ٹھیک ہے یہ سکول دخالف تصا مخالف ہو سکول دے دیکھو جی بابا جی وہاں جانے کی میں ساری بلاد کی چا جا سکول جائے سمجھو مسلمان نہیں جا سکول مسلمان نہیں قرآن کا ترجمہ قرآن کی قرآن پڑھا جا رہا ہے فتیس پڑھی جاتی ہے سما پڑھنا چاہیے میاں شیر ایک منٹ میاں شیر بابا ایک کوئی اور گل سر یار ایک کوئی دشمن میاں دشمن دشمن کی گل نہیں اے باپ بیٹا نے باپ بیٹے نے گالے تے بے گل ہے سمجھا رہے چپ کر کے دو لفی گل میں سمجھا میں جو حق ہے وہ سمجھا جانا اگر باپ سنو اگر کسے کا باپ بیٹھو گا بیٹھو بیٹھو سنو. سنو. اگر کسی میں سارا ساؤں گے میں بسان یو گا ہوگا تو میں نے سردی دوسرا کسے تو مافیا جواب دین چوکے کوئی کسے جی سمجھا میں نے کسر دیا آنکل یا اس طرح دا کوئی بے پردہ کم پے پر اولاد باپ مننا حرام حرام ہرام باپ باپ خدا نہیں نہ رسول باپ سکون پھیجے بچے اولاد دا سر بن گئے باپ دی نہ منے اگر منے گا پیو اگوں جہنم جائے گا پتر پچھل جائے گا باپ سنو اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گھر خلاف کا حکم کرد مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن فرما ولا تو ہوا اگر ماں باپ تین خدا رسوم دی نافرمانی دی گل آخر کبھی نہ منی کبھی نہ